إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعوره ومن سجيئات أمالنا من يحتل الله فلا مضلل ومن يغلل فلا آذية ل وأشهد أن لا إله إلا الله وأحضره لا شريك له وأشهد أن محمد أنه رسوله وما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهديه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل مولثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتدل ومن يعصي الله ورسوله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 ومن والشمس فلا للشمس وراد جدود خلقهن ان كنتم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جو بھی حوادث یا واقعات پیش آئے ان کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس اور سیرت طیبہ کے محاسن مزید اجاگر کر ہوا کرتے تھے بہت سے فقہی اور اعتقادی حقائق واضح ہوتے تھے اور دین کے تعلق سے مزید حصول بصیرت کے مواقع بن جایا کرتے تھے آپ سر وسلم کے دور میں ایک واقعہ جو متعدد بار پیش آیا وہ سورج اور چاند گرہن کا واقعہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے ام المؤمنین سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ ربیعہ فرماتی ہیں کہ انکسفت الشمس شمس والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرن ہوا سورج کو بھی گرن لگتا ہے اور چاند کو بھی اور اس کے دو اسباب ہیں جو اللہ عزت نے ذکر فرمائے ہیں ایک سبب شرعی ہے اور دوسرا تقوینی یا مادی سبب ہے مادی سبب یہ ہے جس کو فلکیات کے علاما نے اپنے حسابات اور اپنے آلات کے ذریعے جانا اور پہچانا کہ جب چاند زمین اور سورج کے درمیان حائل ہو جائے تو چاند سورج کو زمین والوں سے چھپا دیتا ہے اور اپنا سایہ اس پر ڈالتا ہے جس سے سورج گرہن ہو جاتا ہے عام طور پہ سورج گرہن جو ہے یہ کمری تاریخوں کمری مہینے کی آخری تاریخوں میں ہوتا ہے جب دونوں مدار آپس میں قریب ہوتے ہیں اور چاند گرن تب ہوتا ہے جب سورج اور زمین کے درمیان چاند حائل ہو جائے بلکہ سورج اور چاند کے درمیان زمین حائل ہو جائے کیونکہ چاند کا نور سورج سے مختصب ہوتا ہے اور چاند اپنی روشنی سورج سے حاصل کرتا ہے اور جب زمین درمیان میں حائل ہو جائے تو وہ روشنی موقف ہو جاتی ہے اور چاند گرن ہو جاتا ہے اور یہ عام طور پہ ان تاریخوں میں ہوتا ہے جب چاند پورا ہو جیسے چوتھویں کا چاند ہے ان تاریخوں کے قریب قریب کی تاریخوں میں چاند گرن ہوتا ہے یہ ایک حصی یا مادی سبب ہے جو علمائے فلک نے اپنے آلات اور اپنے حسابات کے ذریعے جانا چونکہ وہ اس گردش کو اپنے آلات سے پرکھ لیتے ہیں اس لیے گرن سے طبق اس کی خبر دے دیتے ہیں یہ چیز اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں سے ہے اور اس کی خبر کسی کو نہیں ہوتی اللہ یہ کہ اللہ اطارب العزت نے کچھ بندوں کو یہ توفیق دی اور وہ ایسے آلات ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گئے جو فلکیات کی رفتار کو جانتے اور پہچانتے ہیں اور وہ قبل از وقت اس کا انکشاف کر دیتے ہیں یہ ایک تکوینی سبب ہے جو اللہ تعالیٰ کے عمر سے جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ اللہ رب عزت کو ہر حادثے کا اس کے وقوع سے قبل علم ہے لہذا اللہ رب عزت نے جو بھی اس قسم کی امور ہیں اپنی تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں اور وہ اسی لکھے ہوئے کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے دوسرا سبب جو ہے سورج گرہن یا جان گرہن کا وہ شرعی سبب ہے اور یہ گرہن اس وقت لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے مشیت اور اس کے ارادے سے جب زمین والوں کی نافرمانیاں اپنی حد سے تجاوز کر جائیں اور ان کی معصیتیں بڑھنے لگیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جھنجھوڑتا ہے اپنی کوئی نہ کوئی نشانی دکھا کر کبھی سورج گرہن تو کبھی چاند گرہن کبھی زلزلے آتے ہیں اور کبھی آندھیوں کے جھکڑ چلتے ہیں اور کبھی طوفان باد و بارہ جو سیلاب کی شکل اختیار کر کے قوموں کو برباد کرتا ہے اور کبھی مختلف امراض پیدا ہو جاتے ہیں جن سے قومیں تباہ ہوتی ہیں یہ اللہ رب العزت اپنی نشانیاں دکھاتا ہے زمین والوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اور انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اسی قسم کی نشانیوں سے پہلے میں کئی قوموں کو ہلاک کر چکا ہوں اور کئی قوموں کو تباہ کر چکا ہوں کسی پر آندھی مسلط ہوئی تو کسی پر کڑک اور کسی کے لیے پانی ایک طوفانی شکل اختیار کر کے اور پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیے یہ سورج گرہن یا چاند گرن کے شرعی اسباب ہیں اور شرعی اور تقوی اسباب میں کوئی تعارض نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے امور مقدرہ ہیں تقدیم میں یہ فیصلے ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کب کب قومیں اپنی بغاوت پر امادہ ہوں گی اور کب میں انہیں ان مختلف نشانیوں سے جنجوڑوں گا کبھی طوفانوں سے کبھی کڑک سے کبھی زلزلوں سے کبھی سیلابوں سے اور کبھی میں سورج گرن اور چاند کرن سے انہیں جھنجھوڑوں گا انہیں بتاؤں گا اتنا بڑا سورج اور چاند میرے ایک امر سے بے نور ہو جاتا ہے تو بھلا تمہاری کیا حیثیت اور کیا طاقت ہے اور تم کس मेरी پر میری نافرمانیہ کرتے ہو یہ چاند بھی ہماری زمین سے بڑا ہے اور سورج بھی کروڑہ گنا بڑا ہے اتنی بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کے ایک عمر سے بے نور ہو جائے اور اس کی رنگت سیاہ پڑ جائے قیامت کے دن پہ بے نور ہوگا تو تم کس شام پر میری نافرمانیہ کرتے ہو اور کس شام پر تم گناہوں پر جو ہے وہ مستعد اور کمر بستہ ہو تو یہ ایک شرعی سبب ہے سورج گرن یا چاند گرن کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج بے نور ہو گیا صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ابو مساشرے کی روایت سے فقام فضم نبی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے اٹھے جب سورج تاریخ دیکھا اور اس کا نور سلب ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ گھبرا کے اٹھے یکشان تون ساگا اس کا معنی بعض لوگوں نے یہ کیا ہے کہ آپ ڈر گئے کہ شاید قیامت قائم ہو رہی ہے یہ معنی غلط ہے کیونکہ قیامت اس وقت قائم ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس سے قبل کی علامتیں ظاہر نہ ہوں اور وہ پتھر پر لکیر کی طرح ثابت اور روشن ہے السلام کا نزول دجال کا ظہور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا دعوت الف ان نشانیوں کے بغیر قیامت قائم نہیں ہو سکتی تو جن لوگوں نے ترجمہ یہ کیا کہ نبیر اسلام گھبرا کے اٹھے اور آپ ڈر گئے کہ شاید قیامت قائم ہو رہی ہے یہ ترجمہ غلط ہے یکش انت گون اس کا معنی ان خش انت گون سا سا تو اذاب ہیں آپ ڈر گئے کہ شاید یہ گھڑی اللہ کے عذاب کی گھڑی ہے اللہ رب العزت نے قوموں کو نافرمانیوں پر عذاب کی دھمکی دی ہے ہو سکتا ہے یہ اللہ رب العزت کے عذاب کا وقت آ گیا اور اللہ رب العزت کچھ قوموں کو دباؤ برباد کرنے کا فیصلہ فرما چکا تو آپ صلی اللہ السلام اس قدر گھبرا گیا کہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب اس کی وعید اور اس کے انتقام کے نزول کا وقت آ پہنچا یہ آپ صلیم کی خشیت تھی اور یہ آپ کا خوف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً متوجہ ہوئے نماز کی طرف اصلاد جامع جانیہ یہ اصلاد جامعہ نماز قائم ہے اور نماز لوگوں کو جمع کرنے والی ہے سب لوگ جمع ہو جائیں اور سب لوگ اکٹھے ہو جائیں چنانچہ مرادی نے یہ ندا کی اور مسجد لوگوں سے بھر گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی جہری قرعت کے ساتھ فقام رسود اللہ صلی وسلم قیاما طویلا آپ نے لمبا قیام کیا اور اس میں جہری قرت فرمائی ثم رقا رکو طویل پھر آپ نے لمبا رکو کیا قیام ہی کے ہم مثل اور پھر آپ کھڑے ہو گئے ثم قام قیام طویل پھر آپ نے لمبا قیام فرمایا وہ دون القیام الاول اور یہ دوسرا قیام پہلے قیام سے کچھ چھوٹا تھا سما رکع پھر آپ رقوع میں چلے گئے یعنی ایک رکاوت میں دو رقوع کی اور وہ رقو بھی خاصا طویل تھا پھر آپ نے دو سجدے کیے پھر دوسری رقت کے لیے اٹھے اسی طرح طویل قیام دو رقوع اور دو سجود کے ساتھ آپ نے نماز مکمل فرمائی اور جب آپ نے سلام پھیرا تو سورج کھل چکا تھا اور اس کا گرن ختم ہو چکا تھا اور اس کا نور اود کر آیا تھا یہ نبی رسلام کا طریقہ اور یہ آپ کا معمول جب بھی سورج جان گرن ہوتا چنانچہ آپ نماز کا اہتمام فرماتے اور طویل نماز ہوتی جہری چہرت کے ساتھ ہر رکعت میں دو رکو ہوتے اور دو سجدے ہوتے یا آپ کی سنت اور آپ کا معمول تھا اور اظہار خشیت تعلق باللہ کہ اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہر چیز کو فراموش کر کے آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے استغفار کرتے اللہ کا ذکر کرتے اس کی تصویر و تقبیر کرتے اور یہی آپ کا معمول ہوتا آج ہم اس معمول سے غافل ہیں آج جب اطلاع لوگوں کو مل جاتی ہے حالانکہ اللہ رب العزت نے حجت تمام کر دی کہ اب تو ایسے آلات تیار ہو چکے جو پہلے سے سورج گرن کی خبر دے دیتے ہیں یا چاند گرن کی خبر دے دیتے ہیں تو پہلے سے لوگوں کو تیار ہونا چاہیے کہ جیسے یہ وقت آئے گا ہم مسجد میں موجود ہوں اور نماز کے لیے مستعد ہوں نہ یہ کہ مخصوص قسم کے چشمے پہن کر ساحل سمندر کا رخ کیا جائے مردوں عورتوں کا اختلاط ہو کہ ہم چاند گرہن کا مشاہدہ کریں گے یہ دین سے ایک طرح کا انحراف ہے بلکہ دین سے بغاوت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امر معمول تھا اس سے صرف نظر ہے اور ایک ایسی جسارت کہ کوئی اللہ کا خوف نہیں کوئی خشیت نہیں حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے اور آپ پر حیبتاری ہو جاتی کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انتقام کی گھڑی نہ آپ پہنچی ہو اور اس کا حضاب نہ نادل ہو جائے آپ لمبی نماز کا اہتمام فرماتے لمبا قیام اور لمبے رکوع اور سجود آپ فرماتے اور اس وقت تک نماز پڑھتے رہتے جب تک سورج کھل نہ جاتا اور گرن ختم نہ ہو جاتا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیشیت کی دلیل ہے تو ایسے موقعوں پر ایسا ہی ہونا چاہیے کوئی بھی وقت ہو سورج گرہن کا یا چاند گرن کا وہ وقت نماز کا ہے حتیٰ کہ اگر سورج گرہن ایسے وقت میں ہو جس وقت میں نماز پڑھنا مقروع یا ممنوع قرار دیا گیا ہے اس وقت بھی نماز ادا کی جائے گی عصر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مغروح قرار دیا ہے لیکن اگر عصر کے بعد سورج گرہن ہوگا تو نماز ادا کی جائے گی کیونکہ ہر وہ نماز ان اوقات میں ادا ہو سکتی ہے جس نماز کا کوئی سبب ہو جیسے سورج گرہن ایک سبب ہے آپ کا مسجد میں آنا ایک سبب ہے اور اور بھی بہت سے اسباب ہیں جن اسباب کی بنا پر ان اوقات ممنوع میں نماز ادا کی جا سکتی ہے ہاں وہ نماز جس کا کوئی سبب نہ ہو بلا وجہ وہ نفل نہ پڑھے جائیں لیکن جن نوافل کا کوئی سبب ہو جیسے آپ نے عصر کے بعد بیعت اللہ کا طواف کر لیا عصر کے بعد جنازہ آ گیا یہ سب نمازیں ادا ہو سکتی ہیں اس وقت مغروح میں بھی لیکن بلا وجہ کوئی نماز ادا نہ کی جائے تو رسول کریم علیہ وسلم اس وقت میں نماز ادا فرماتے اللہ کا طویل ذکر فرماتے اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ یہ تھا کہ آیتان ان الشمس من شمس القام آیا لائن کا احد مدال حیات ہی کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں انہیں گرن نہ کسی کے پیدا ہونے پہ لگتا ہے اور نہ کسی کے مرنے پر دراصل اس خطبے کے وارد ہونے کا ایک سبب ہے جاہلیت میں یہ بات معروف تھی کہ جو زمین میں کوئی مشہور شخصیت پیدا ہو یا فوت ہو تو سورج گرن لگتا ہے یا چاند گرن لگتا ہے کسی مشہور یا عظیم شخص کے پیدا ہونے پر یا کسی مشہور شخصیت کے مرنے پر سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت جس دن سورج گرہن ہوا اس دن پیغمبر علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تھا چنانچہ یہ بات مشہور کر دی گئی ابراہیم چونکہ اللہ کے پیغمبر کا بیٹا ہے اور ایک مشہور شخصیت ہے مشہور شخصیت کا بیٹا ہے اس لیے اس کی وفات پر سورج گرن ہوا یا چاند گرن ہوا یہ بات پھیلا دی گئی یہودی اس میں اور پیش پیش تھے اسلام کے دشمن مسلمانوں کے دشمن انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اتنے بڑے جادوگر ہیں کہ ان کے جادو کا اثر سورج اور چاند تک پہنچ چکا ہے کہ ان کے جادو سے سورج بے نور ہو گیا کہ چاند بے نور ہو گیا انہوں نے اس حادثے سے اپنا ایک الگ نفرت آمیز رویہ جو دین سے عداوت اور بغاوت کا مظر تھا اسے ظاہر کرنے کی کوشش کی رسول کریم نے اس موقع پر ان سارے حوادث اور باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا کہ, کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں انہیں کرن نہ کسی کے مرنے پہ لگتا ہے اور نہ کسی کے پیدا ہونے پر لگتا ہے یہاں بہت سے اعتقادی مسائل آپ نے وعدے کی پہلی بات ہے کہ ابراہیم آپ کا بیٹا آپ کی جھولی میں فوت ہوا اور آپ سر اپنے بیٹے کو بچا نہ سکے تو بلا حیات اور موت کا اختیار کس کے پاس ہے آپ کی جھولی میں دم توڑے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں ان تدمہ بے فراق ابراہیم آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل میں رنج و علم ہے لیکن زبان سے ہم ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جو ہمارے پرورتگار کی ناراضگی کا سبب بن جائے میرے بیٹے ابراہیم تیرے فراق اور تیرے جدائی سے ہمیں صدمہ بہت ہے حزین ہوئے غمگین ہوئے آپ کو صدمہ لاحق ہوا بتائیے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی کون سی شخصیت ہے جس کا حیات و موت پر اختیار ہو جس کا حیات و موت پر اختیار جو ہمارے معاشر میں واقعات مشہور ہیں فلان ولی نے اس دن مرنے والے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا ملک الموت کے ہاتھ سے روحوں کا تھیلا چھین لیا اور مردوں کے جسموں میں ان کو لوٹا دیا اور ان کو زندہ کر دیا یہ کتنی بڑی جہالتیں ہیں اور کیسی کیسی خرافات ہیں اور کیسی کیسی احتیاطی جو ہیں وہ خرابیاں ہیں جو اس معاشرے میں شرائط کر چکی ہیں تو یہ معاشرہ کیسے فلاح پذیر ہو اور کیسے کامیابی سے ممکنہ ہو جس معاشرے میں اس قدر منحوس عقیدے ہوں اور گندے عقیدے ہوں جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اکرم الخلائق سجید والد اعظم آپ کی جھولی میں آپ کا بیٹا دم توڑ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں رو رہے ہیں اور دل جو ہے وہ غم نہ کہیں آنکھیں نمناک ہیں مگر اپنے بیٹے کو بچا نہ سکے پھر کون بچا سکتا ہے حیات و موت پر کون قادر صرف اللہ ہی قادر ہے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کے تینوں بیٹوں کو بچپن ہی میں لے لیا نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں ایک حکمت یہ ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ چاہتا تھا کہ میرا پیغمبر اور میرے قریب آئے میرے پیغمبر کا تجرم آہو زاری اور میرے ساتھ بڑھ جائے میرا پیغمبر اس موقع پر اور میرے قریب ہو اور میرے سامنے روئے اور اس کا تعلق اور میرے ساتھ خالص ہو جائے جب اولاد ہوگی دوست احباب ہوں گے تو کچھ نہ کچھ تعلق تقسیم ہوتا ہے ایسی تقسیم نہ ہو میرا پیغمبر اور میرے قریب آ جائے اللہ رب العزت کی حکمت ابھی نبی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے کہ باپ فوت ہو گیا پیدا ہوئے چار سال کے تھے کہ ماں فوت ہو گئی آٹھ سال کے ہوئے محبت کرنے والا دادا فوت ہو گیا آپ کی بیوی بی خیت القبرہ ان سید کا اظہار کرنے والی مواسات کرنے والی تسلیاں دینے والی وہ بھی انہیں ایام میں فوت ہوئیں آپ کی کفالت کرنے والے آپ کے چچا ابو طالب وہ بھی انہیں ایام میں فوت ہوئے ایک ہی سال تھا دونوں کی وفات کا یہ بات دیکھ رہے سارے سہارے جا رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کی پریشانیاں بڑھ رہی خانے کے کائناتی حکمت یہ ہے کہ پیغمبر ہمارے اور قریب آئے اور اس کا تجرب خالص ہمارے ساتھ ہو اس کی محبت اور مبت خالص ہمارے ساتھ ہو اس لیے اللہ حب العزت نے رسول اللہ وسلم کو اپنا خلیل بنا لیا ایسا خلیل جس کی دوستی میں کوئی قلل نہ ہو ایسا خلیل جس کے دوستوں میں اور کوئی شامل نہ ہو گلت کے مقام پر کوئی پہنچنے والا نہ ہو اللہ تعالیٰ نے سارے علاد لے لیے اور بیگمبر اسلام کا تعلق اور محبت اپنے ساتھ اور خارج کر لی چلاش ابراہیم ڈیڑھ سال کا تھا اور سب سے بڑا بیٹا آپ کا یہی تھا اور آپ کے سامنے وہ دم توڑ گیا یہ کتنی بڑی دلیل ہے اس پختہ عقیدت توحید کی کہ موت و حیات کا مالک اور خالد صرف عزت ہے اس معاملے میں کسی انسان کو, کو کوئی دخل نہیں حتیٰ کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کا بھی خیال نہیں رکھتے محمد محمد علیہ وسلم کی موت اس بات کے دلیل ہے کہ اس زمین کے پشت پر کسی کے لیے بقا نہیں ہے بقا صرف اللہ کے لیے ہے سارے انسان مر جائیں گے جن بھی مر جائیں گے فرشتے بھی مر جائیں گے جبریل امین بھی آخر میں فوت ہو جائیں گے پوری کائنات مر جائیں گے اکیلا اللہ واحد القہار زندہ حی قیوم اور حی لا یومود ہوگا پوری کائنات فنا کا شکار ہو جائے گی یہ میرے پربردکار کا اختیار اور یہ میرے پرپرد کی حیات اور زندگی جس کے مشابے کسی کی زندگی نہیں ہے ہر نقص سے پاک ہر عیب سے پاک ہر کمی سے پاک باغ توانچ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیاں انہیں گرن نہ کسی کے پیدا ہونے پہ لگتا ہے نہ کسی کے مرنے پہ لگتا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی صبح اس دن بڑے دکھی تھے اور آپ کا بیٹا آپ کے سامنے فوت ہوا اور آپ روتے رہے اور دل میں غم رہا لیکن کم از کم آج تو ایسا وقت نہیں تھا کہ آپ تقریر کرتے خطبہ دیتے مگر سورج گرن ہو گیا آپ وسلم سارے مشاغل کو چھوڑ کر مسجد میں آ گئے اور ایک طویل نماز ادا کی صحابہ کو پڑھائی اور پھر اسی رنجو و حرم کے عالم میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا یہ بھی آپ کے شرف کی دلیل ہے آپ خاموشی اختیار کر لیتے کہ لوگ تعریف ہی کر رہے ہیں نا کہ ایک مشہور شخصیت فوت ہوئی اور ایک مشہور شخصیت کا بیٹا فوت ہوا تعریف ہی تو ہو رہی ہیں نمبر پڑ رہے آپ خاموش رہتے لیکن نہیں خاموش کیوں رہتے یہ بات تو عقیدہ کی تھی اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم جہاں عقیدے کا اندراض سامنے ہو آپ خاموش رہ ہی نہیں سکتے کوئی نبی خاموش رہ ہی نہیں سکتا عقیدہ تو دین اسلام کا جوہر دین اسلام کی اساس ہے اور قبول دین کا محور ہے بلا عقیدے میں کوئی انحراف اختیار کرے انحراف کا راستہ اختیار کرے تو کیسے خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے اور کیسے چپ رہا جا سکتا ہے ایک عرابی نے آپ کے سامنے مسجد میں پیشاب کر دیا آپ خاموش رہے بلکہ صحابہ روکنے کے لیے اٹھے فرمائے کہ لات ازرے منہ اس کا پیشاب نہ توڑو پیشاب اس کو کر لینے تو جب فارغ ہو تو ایک جگ پانی کا ایک ڈول پانی کا بہا دینا زمین پاک ہو جائے گی بعد میں اس کو بڑی نرم دلی سے آپ نے سمجھایا کہ مساجد اس کام کے لیے نہیں ہوتی مساجد تو اقامت سلاد کے لیے اور مساجد تو اللہ کے گھر ہیں جہاں پر اذانیں بلند ہوتی ہیں اللہ کا ذکر و دلاوت قرآن ہوتا ہے اس کام کے لیے مساجد نہیں ہوتی آپ نہ صرف یہ کہ خاموش رہے بلکہ آپ نے بڑی رحم دلی اور نرم دلی کا مظاہرہ کیا لیکن وہی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے سامنے اور آپ چاہیں اللہ اللہ کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا آپ نے ڈانٹا کیونکہ معاملہ عقیدہ کا تھا اور معاملہ رب کائنات کی توحید کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم راحت فرما رہے تھے استراحت یا زبان نبی اللہ کے بیگم پر ٹیک لگائے آرام فرما رہے تھے اٹھ کر بیٹھ فرمایا کہ لا تو ایسا مت کہو بغولی ماں گنتے جو پہلے کہہ رہی تھی وہ کہو فَإنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّ <اللَّهُ> میرے رب کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا تو آج اللہ کے بیگمبر کیسے خاموش رہتے عقیدے کا تھا اور معاملہ کیا تھا کہ سورج گرہن کیوں ہوا کیا آج ایک مشہور شخصیت کا انتقال ہوا جس کا معنی یہ ہے کہ جو زمین کے حوادث ہیں ان حوادث کی جو تاثیر ہے وہ فلک میں ہوتی ہے آسمانوں میں ہوتی ہے اور آسمانوں کے مخلوق اور یہ سیارے زمین کے تغیرات اور زمین کے حوالے سے متاثر ہوتے ہیں بڑا گھٹیا عقیدہ ہے کہ آسمان کی تبدیلیاں زمین کی تبدیلیوں کی بنا پر ہوں اور آسمانوں کے تغیرات زمین کے حوالے کی بنا پر ہوں یہ تو خلاف عقیدہ ہے ارے تغیر خا زمین میں ہو خا آسمان میں ہو صرف اللہ کے عمر سے ہوتا ہے تغیر سے نہیں ہوتا اور کسی کی تبدیلی سے نہیں ہوتا اس کے بے نور ہونے میں نہ کسی کے پیدا ہونے کو دخل ہے اور نہ کسی کی موت کو دخل ہے آپ نے فوراً عقیدے کی اصلاح فرما دی اور فوراً جو توحید کی حقیقت تھی اسے اجاگر کیا اپنے پروردگار کی مشیت کو اس کے اختیار کو اس کے مدبر ہونے کو اور اس کے پورے تصرف کو آپ نے بیان کیا یہ تصرف تو پروردگار کے پاس ہے تدبیریں میرا پروردگار کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا اور ان تغیرات میں کسی حادثے کو کوئی عمل دخل نہیں ہے آپ نے اصلاح فرما دی حالانکہ آپ اس غمس کی کیفیت سے تازے گزرے تھے اور غم آپ کے جو ہے وہ دل میں چھایا ہوا تھا بیٹا آپ کے سامنے فوت ہوا اپنے ہاتھوں سے دفن کیا پھر لمبی نماز پڑھائی اور پھر آپ سے سب نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے توحید کی حقیقت وعدے کی شرک کی تفریح کی اور جاہلیت کے عقیدے کو توڑا اور توحید کو اشکارا کیا اور یہ بات فرما دی کہ زمین کی حوادث میں آسمان کی حوادث کی کوئی تاثیر نہیں اور آسمان کے تغیرات میں زمین کے حوالے کو کوئی تاخیر حا... کوئی تاخیر حاصل نہیں ہے ایک موقع پر اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا تھا سل حدیبیہ کا سفر تھا آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیر کے رخ بدل کے بیٹھے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے پندرہ سو کے قریب کی تعداد میں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا سنو وہ جملہ رونگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات جو بارش برسی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک وہی نازل فرمائی ہے اس بارش کے تعلق سے وہی یہ ہے کہ میرے بہت سے بندے بہت سے بندے ان کے ایمان تازہ ہو گئے اس بارش کی وجہ سے اور بہت سے بندے اسی بارش کی بنا پر کافر بن گئے اور کفر کی وادی میں داخل ہو گئے اس ایک ہی بارش نے برس کر کچھ بندوں کو مومن کر دیا اور اسی بارے سے کچھ بندوں کو کافر کر دیا صحابہ بھی پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ پلک چھپکنے میں کچھ بندے مومن ہو گئے اور پلک چھپکنے میں کچھ بندے دولت ایمان سے محروم ہو کر کافر ہو گئے نبی علیہ السلام سے اس کی تفسیر معلوم کی تو رسول اللہ سب نے ساتھ فرمایا اما امام قالم درن فط اللہ کے اللہ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے بارش کو دیکھا اور بارش کو دیکھ کر کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کی دین اور اس کی عطا ہے اس ایک جملے نے ان کے ایمان کو کر دیا اور ان کے ایمان کی تجدید کر دی ان کے ایمان کو پہاڑ کی طرح ٹھوس کر دیا اور مضبوط کر دیا وہ امام قالم اتر نا پہ نوی اور جن لوگوں نے کہا کہ یہ بارش اس لیے برسی کہ رات ہم نے فران ستارہ دیکھا تھا وہ ستارہ وہ نو جب بھی نمودار ہوتا ہے بارش برساتا ہے جن لوگوں نے بارش کی نسبت ستارے کی طرف کر دی اس ایک جملے سے وہ کافر بن گئے اور دولت ایمان سے محروم ہو گئے ذرا ہم بھی اپنے گھر میں جھانکیں ہم نے اللہ کی ایک ایک نعمت کو چن چن کر غیر اللہ کے نام منسوب نہیں کیا اولاد فلاں دیتا ہے شفا فلاں دیتا ہے روزی فلاں دیتا ہے دانتا فلا مشکل ہیں حت ہے حاجت روا ہے ہے دستگیر فلان ہے، ایک ایک نعمت کو ہم نے چن کر غیر اللہ کی طرف منسوخ کر دیا اور ہمیں کوئی حیا نہیں کو اللہ کا خوف نہیں فرمایا کہ ایک جملے نے کچھ بندوں کو مومن کر دیا اور کچھ بندوں کو کافر کر دیا جن لوگوں نے کہا کہ یہ بارش محض ہمارے پرپردگار کی دین ہے اور اس کی توفیق اور اس کی عمر سے برسی ہے ان کے ایمان تازہ ہو گئے اور جنہوں نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی تاخیر ہے فلاں حضرت کی دین ہے اسے ایک جملے نے ان لوگوں کو کافر کر دیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آسمانوں پر کوئی ستارہ نمودار ہو آسمانوں پر کوئی تغیر و نما ہو اس کا زمین کی تبدیلیوں اور زمین کی حوادث سے کوئی تعلق نہیں ہے بارش برسے یا نہ برسے سیلاب آئیں یا نہ آئیں یہ سب میرے پرور دیکار کے عمر سے ہے اس میں کسی کی تدبیر یا کسی کے تغیر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو پیارے بے محمد الرسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا شرک کی دھجیاں دی ظاہری عقیدے کو پارا پارا کر دیا اور اپنے پرور کی توحید کو آشکارا کر دیا عقیدے کو واضح کر دیا کہ سوجر چاند اللہ کی نشانیاں ہیں ان میں جو بھی تخیر رونما ہو وہ اللہ کے عمر سے ہوگا اگر یہ روشن ہوں گے تو اللہ کے عمر سے ہوں گے بے نور ہوں گے تو اللہ کے عمر سے ہوں گے کل قیامت قائم ہوگی اتنی بڑی مخلوق ٹوٹ پھوٹ جائے گی بے نور ہو جائے گی تو اللہ کے عمر سے ہوگی آپ نے نقطۂ توحید کو اشارہ کیا اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا جو ہی تم یہ علامت دیکھو یا جو ہی تم اس علامت کا علم ہو تو مستعد ہو تو چار کاموں کے لیے دعائیں کرو گر گڑاؤ اللہ کے سامنے رو ہو اور پھر ساتھ ساتھ اس کی گبریائی بیان کرو اللہ اکبر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے ساتھ ساتھ سلو نماز پڑھوتق ہو اور کثرت سے صدقہ دو کیونکہ صدقہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والا ہے صدقے میں ٹھنڈک ہے صدے میں راحت ہے رسول اللہ جیسے ایندھن کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے صدقہ مائع بارت کی طرح ہے ٹھنڈے پانی کی طرح ہے جہنم کی آگ کو بجھانے والا رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان رجل تخت ذل صدقت ہی حتیٰ یغدہ بین الخلائق کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا جب یہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور شدت کی گرمی اور تمازت ہوگی اور عجیب خطرناک قسم کے پسینے لوگوں کے چھوٹ رہے ہوں گے اس وقت وہ خوش نصیب کہ دنیا میں صدقہ دیا کرتے تھے ان کا صدقہ اوپر کو اٹھے گا اور ان کے سروں کا سایہ بن جائے گا اور ان کو سایہ فراہم کر دے گا اور یہ سایہ گھڑی تو گھڑی قائم نہیں رہے گا بلکہ حتی الخلائق سایہ اس وقت قائم رہے جب جب تک اللہ تعالی تمام خلائق کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے اس وقت تک یہ صدقہ سایہ بنا رہے گا فرمایا کہ تصدقو صدقہ دو تو جب بھی کوئی پریشانی آئے صدقہ دیا کرو ایک اور حدیث میں فرمان ہے دابو مردا قوم اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو کوئی مریض ہو اور طویل المرد ہو اور شفا کی صورت نظر نہ آتی ہوں اللہ کے رائے صدقہ دیا کرو اللہ صدقہ قبول کر کے تمہارے مریضوں کو شفا دے دے گا چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا توحید کا نقطہ اجاگر کیا اور بہت سی آپ کی سیرت طیبہ کے محاسن سامنے آئے اور پھر ایک حدیث میں وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ وسلم نے ایک جملہ غیر ارشاد فرمایا کہ ما من احد مامن من اللہ اللہ سے بڑھ کر کوئی صاحب غیرت نہیں ہے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکب کے آخر میں ارشاد فرمائی تھی اللہ سے بڑھ کر کوئی صاحب غیرت نہیں ہے من یز نہیں ہے امد و عہد اس چیز کے تعلق سے کہ تم میں سے کسی کا غلام یا کسی کی لڑکی یا لونڈی زنا کا ارتکاب کر بیٹھے تو تم تمہاری غیرت کا عالم کیا ہوگا غلام تمہارا ہے لڑکا تمہارا ہے لونڈی تمہاری لڑکی تمہاری اگر زنا کا ارتکاب کر بیٹھے تمہاری غیرت کا عالم کیا ہوگا کہ اللہ سے بڑا کوئی غیرت مند نہیں ہے ایک موقع پر رسول اللہ سب نے فرمایا تھا الى ذرا سعد سعد کی غیرت دیکھو انا من سعد میں سعد سے بڑا با غیرت ہوں بولنا رومینی اور اللہ مجھ سے بڑا با غیرت ہے تمہارا اگر کوئی لڑکا یا لونی زنا کا ارتقاب کر بیٹھے تمہارے غصے کا تمہاری غیرت کا عالم کیا ہوگا تم صرف ان کے عارضی مالک ہو مگر اللہ رک و ان کا خالق بھی ہے اور ان کا حقیقی مالک بھی ہے اللہ کا کوئی بندہ یا بندی زنا کا ارتقاب کر بیٹھے پھر اللہ کی غیرت کا عالم کیا ہوگا اس کے غصے کا عالم کیا ہوگا اور اس کے انتظام کا عالم کیا ہوگا تبھی تو ایسے لوگ اگر توبہ کے بغیر مر جائیں حدیث میں آتا ہے کہ ان کی سزا یہ ہوگی قیامت کے قائم ہونے تک ایک دیکھنما برتن میں ان کو ڈال دیا جائے گا جن کا پیٹ بڑا ہوگا اور منہ تنگ ہوگا تاکہ کوئی باہر نکل نہ سکے کوشش کے باوجود اور وہ آنگن اندر ہوگی ان کو جھلسائے گی اور خاص طور پہ جسم کے نیچے کے حصوں کو جلسائے گی ان کی جیخو پکار جو ہے وہ گونج رہی کے میں میں من اس زانی اور لو میرے اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم لوگ وہ کچھ جان لو جو کچھ میں جانتا ہوں تمہیں اللہ کو علم دے دے جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے تمہاری حسیاں بند ہو جائیں اور تم رونے بیٹھ جاؤ مگر یہ برفردگار کی محبت ہے تمہیں وہ باتیں نہیں بتائیں اگر تمہیں وہ علم دے دے کوئی نہ ہسے کوئی نہ کھائے کوئی نہ پیے کوئی نہ سوئے فرمایا کہ والا اپنے شہروں کو چھوڑ دو اپنے گھرم کو چھوڑ دو بیڈ روموں کو چھوڑ دو جنگلوں میں نکل جاؤ اور مستقل اللہ کے سامنے رونے لگو گڑ گڑانے لگو چیٹ چلانے لگو موت کے آنے تک اگر تمہیں علم ہو جائے جو کچھ مجھے علم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ علم نہیں دیا ان حقائق سے آگاہ نہیں کیا جن حقائق سے مجھے آگاہ کیا ہے تم اگر اللہ آگاہ کر دے تم میں سے کسی کی ہنسی برآمد نہ ہو تم رونے بیٹھ جاؤ اسی موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم نے بندوں کی تخویف فرمائی ان کو اللہ کے خوف سے ڈرایا اور یہ عظیم خطبہ ارشاد فرمایا واقعہ مکمل ہو چکا اب آپ اس کے محاسن اس واقعے پر غور کر کے آپ خود تلاش کیجیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اخلاق حسنہ عقیدے کی استقامت اور لوگوں کو سمجھانے کا جو آپ کا پھل اور جوش اور شوق و ذوق تھا کہ ایک تکلیف کے باوجود صدمے کے باوجود آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا رنج و عرم کے باوجود ایک طویل نماز آپ نے ادا فرمائی اور صحابہ کی آپ نے تربیت فرمائی اور تربیت کا کوئی موقع آپ ہاتھ سے کھول نہیں دیتے تھے الغرض جو بھی نبی السلام کے دور میں نشانیاں ہوئیں واقعات رونما ہوئے ان میں اسی طرح کی حکمتیں عقیدے کی صلابت اور آپ کی سیرت و طیبہ کے محاصل سامنے آتے ہیں جیسے بیگمب علیہ السلام کے دور کے کہہ سالی کے واقعات انشاءاللہ شاء جو میں بتائیں گے کہ قہ سالی کے موقع پر اللہ علیہ وسلم کی سیرت و طیبہ کے پہلو کیا تھے اور کیا آپ کا تعلق بلحب... اور ایک واجبی سا کر کے ہمارے دل کو اپنے خوف سے بھر دے. اپنی محبت سے بھر دے ہمارے دلوں کو اور ذہنوں اور دماغوں کو یا اللہ آخرت کی فکر اور آخرت کی سوچ کی طرف پھیر دے جب بھی سوچیں آخرت کا سوچیں اور جب بھی خوف کریں تیرا خوف ہو اور تیرے عذاب کا خوف ہو اقول عقور و قول بس تخر اللہ علیہ دعوانا ان الحمد رب العالمين وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ وبعد بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل کی اللہ رب العزت ہمارے تمام بیمار بھائیوں اور بہنوں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ ادا فرما دے اور اللہ ہم سب کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ دنیا اور دین کی سلامتی ادا فرما دے خصوصاً ایک ساتھی ان کا بیٹا کچھ دن سے لاپتہ ہے دعا کریں کہ وہ خیریت سے ہو اور جلد اپنے گھر کو لوٹائیں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیں دو اعلان اور ہیں ایک اعلان پرسوں اتوار کو ان اللہ آپ کے اپنے ادارے الماحد الصلفی یہ تعلیم تربیہ کی سالانہ تقریبات ہیں اس موقع پر طلبہ کے سالانہ نتائج کا اعلان ہوگا تقسیم انعامات بھی ہوگا اور اس موقع پر ان اللہ صحیح بخاری کے آخری حدیث پر درس ہوگا کچھ کچھ اور علماء کے خطابات بھی ہوں گے درس کی ذمہ داری ساتھی نے مجھ پر عائد کی ہے تو انشاءاللہ شاء اثر کے بعد یہ تقریب شروع ہوگی اور تقاریر ہوں گی اور مغرب کے بعد درس بخاری ہوگا آپ سب کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے آج کا اعلان مدرسہ عربی دارالقرام الحدیث کے لیے یہ مہٹ ضلع دادوگاہ کی ادارہ ہے اور بڑا قدیمی ادارہ ہے یعنی سندھ میں وہ پہلا ادارہ ہے جس کی قراد اور حفظ اور تجوید کے میدان میں بڑی خدمات ہیں. ہمارے قاری صعی صاحب مرحوم رحمہ اللہ ان کے والد نے یہ قائم کیا تھا وہ بھی فوت ہو گئے اور قاری صاحب بھی فوت ہو گئے اب ان کے بیشے اس ادارے کو چلا رہے ہیں سنبھال رہے ہیں اور بحمد للہ ادارہ اپنا کام اور اپنی خدمات انجام دے رہے قرآن پاک کی خدمت کا ہماری سندھ کا ایک بڑا عظیم ادارہ شمار ہوتا ہے اور اس کے جو فارغ و جو حفاظ اور علماء مجوین مغرین اور اساتذہ کے نام ہیں وہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تو انشاءاللہ اس ادارے کے ساتھ تعاون ایک بڑی نیکی ہوگی اور صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ یہ قرآن کی خدمت ہوگی حفاظ آئیں گے پڑھیں گے ایک ایک آیت کو سو سو بار دہرائیں گے اور جتنی بار دہرائیں گے اس کا ایک ایک حرف آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور پھر چراغ سے چراغ جلیں گے اس ادارے سے آج اگر 10 سالے علم ہوئے تو آگے وہ سو کو بڑھائیں گے اور وہ آگے ہزاروں کو بڑھائیں گے چراغ کے چراغ قیامت تک جلتے رہیں گے اور یہ نیکی قیامت تک پھیلتی جائے گی اور صدقہ جاریہ کی صورت میں آپ کو حاصل ہوتی رہے گی ایک سو دس طلبہ اس وقت وہاں زیر تعلیم ہیں لہذا آپ سب کو توجہ کی دعوت دی گئی کہ آپ تعاون کرتے جائیے گا اللہ قبول فرمائے اور اللہ اس نیکی کو صدقہ جاریہ بنا کر کل قیامت کے لیے میزان حسنات کا ذخیرہ بنا دیں ان رحمدن نحمده احمد عین و وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيَّآتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهِدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَشَهِدَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ, وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في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 ربنا لا تؤخذنا إذ نسينا أو وختأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته وللذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به فاعف عنا فاغفر لنا فارحمنا أنت مولانا فانسرنا للقوم الكافرين رب اغفر برحم وأنت خير الراحمين اللهم منصر إخواننا في اليمن اللهم منصر حساكب الموحيدين في اليمن اللهم منصر إخواننا في الشام اللهم منصر إخواننا في العراق اللهم منصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان اللهم منصر إسلام ومسلمين وجعلنا منهم فقرب من خطر دين محمد صلى الله عليه وسلم لا تجعلنا منهم ربنا تخبر منا إنك أنت صمير علي فتب علينا إنك أنت تواب الرحيم اللهم اعفظ بلاد الحرمين اللهم اعفظ حكومة الحرمين اللهم اعفظ بلاد الحرمين ربنا تقبل منا إنك أنت سمير العليم وتب علينا إنك أنت الثواب الرحيم برحمتك يا رحم الراحمين بصلى الله ودى النبي